او ایسو کھے او استغفر الله بنگزی نماتو بلی استغفر الله کال میں نے کی ہوئی ہے جی اسکائپ کیو پر کال میں نے کی ہوئی ہے جی اسکائپ کیو پر جی علّہ وَََََََََََ الَد اللہ وصى وسلم الس ميں نے کل آپ سے عرض کیا تھا جانا تو تھا میں نے آج اسلام آباد سے لاہور لیکن کل ایک مسجد کا جو ہے وہ قبلے کی قبلے کا تعيون کرنا ہے سرگودا کے پاس جو ہے وہ بھیرہ كے قریب تو اس وجہ سے پھر وہ کر کے ہی پھر میں جاؤں گا کی سائے کی مدد سے بلیک کی ڈائریکشنس ان سے بالکل صحیح آتی ہے تو وہ کل جا کے شام کے تقریباً تین چالیس کے قریب ہوگا تین چالیس کے قریب تو اس وجہ سے پھر میں ان صبح یہاں سے نکلوں گا اسلام آباد سے ہی گیارہ بجے قریب نکلوں گا نہیں نہیں غروب کا ٹائم نہیں ہوتا مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں اس کے اوپر کیسے آپ نے کرنا ہوتا ہے سورج عین قبلے کی طرف جا کے غروب نہیں ہوتا یہ روزانہ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جی قبلے کے ڈائریکشنس کیسے آپ نکال سکتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے باقی کمپس کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے میگنیٹک کمپس جو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شبہ رہ جاتا ہے میگنیٹک کمپس کے اندر سائے کی مدد سے کوئی ایشو نہیں رہتا تو اس طرح ہے بس دعا کریں کل وہ نہ ہو بادل نہ ہوں اس دن بھی یہ ایشو ہوا تھا جب میں آ رہا تھا بادل ہو گئے تھے بس ایشو کریٹ ہو گیا تھا اب میں دیکھ رہا تھا ویدر فورکاسٹ کے اندر وہاں پہ, پہ پھر کچھ نہ کچھ بادل آ رہے ہیں اس سائیڈ پہ کل کے لیے تو اس لیے یہ دعا کیجیے گا کہ جی اس میں سے بادل نہ ہوں بادل بس دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ خیر وافیت والا معاملہ فرمائیں ورنہ ایک, ایک نئی ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے اس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر وافیت کے ساتھ وہ رکھیں وہ سائی کی مدد سے کام کل ہو جائے اس لیے جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق شروع کرتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے قاعدے کے حوالے سے ہم نے مظاہرے کی گردانیں کر لی تھی کل اور امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یاد بھی کر لی ہوں گی مظاہرے کی گردانیں امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مظاہرے کی گردانیں یاد بھی کر لی ہوں گی تو اب جو ہے ہم لے کے چلتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ جی مزارے کے ماضی ماضی کے شروع میں چار حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آف زائد کر دیں تو مضارے بن جایا کرتا ہے ماضی کے شروع میں چار حرفوں میں سے کوئی ایک آپ زائد کر دیں تو وہ مضارے بن جایا کرتا ہے وہ چار حرف کیا ہیں الف تا یا نون ان کا مجموعہ عطعین آتا ہے ٹھیک ہے نا اتائن. اصل میں یہ الف نہیں ہوتا یہ حمزہ ہوتا ہے الف نہیں ہوتا یہ حمزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کے اندر جو آتا ہے اف کے اف کے اندر جو آتا ہے یہ حمزہ ہوتا ہے لیکن اس کو یوں کہہ دیتے ہیں الف تا یا نون تو ان کا مجموعہ کیا آتا ہے عطئین آتا ہے ان چار حرفوں کو مضحے کی علامت کہتے ہیں یہ اگر شروع میں آ جائیں تو ان کو کہتے ہیں جی یہ مضحے کی علامت ہیں حمزہ یا تا اور نن. یہ مضحار کی علامات کہلاتے ہیں الف صرف ایک سیگا واحد مذکر و مونس متکلم کے شروع میں آتا ہے الف کے اندر آتا ہے صرف ایک میں جیسے اف فالو کے اندر آتا ہے نا چودہ سیگوں میں سے ایک میں آتا ہے اور تا آٹھ سیگھوں میں تا کتنے میں آتی ہے آٹھ آپ گن لیں دیکھیں تفالو، تفالو، تفالو، تف الو تف الو یہ جتنے آتے ہیں تو آٹھ سیگے بنتے ہیں چودہ میں سے مزارع کے اندر یعنی تین مذکر حاضر تین مونس حاضر اور دو مونس غائب کے سیگوں میں دو مونس غائب تو آٹھ سیگے بن گئے اور یا کس میں آتی ہے یا مذکر غائب کے تین سیغوں اور جمع مونس غائب میں ج... تین سیغوں میں اور جمع مونس غائب میں تو گویا حمزہ آتا ہے ایک میں تا آتی ہے آٹھ میں کتنے ہو گئے نو نو اور باقی کیا ہو گئے؟ تین میں تین میں یا آتی ہے تین میں یا تو ہاں چار میں یا آتی ہے تین سے یہ وہ غائب کے مظکر غائب کے اور ایک جمع مونس غائب کا تو کتنے ہو گئے 9 اور چار تیرہ اور نون بھی کیا آتا ہے ایک میں آتا ہے تو چودہ بن گئے مون بھی آتا ہے اس میں تو کتنے بن گئے چودہ ہو گئے تو دوبارہ دیکھیں ہم پہلے حمزہ اور نون دیکھ لیں حمزہ ایک میں آتا ہے نون بھی ایک میں آتا ہے ٹھیک ہے دو یہ باتیں ہو گئی دو ہو گئے اچھا جی تا آتی آٹھ میں تا میں تو کتنے ہو گئے دس اور یا آتی 4 چار میں تو چودہ سیگے ہو گئے تو یہ ان کی علامات ہوتی ہیں یہ علامات ہوتی ہیں جس میں سے اب کہتے ہیں کہ جی آخر میں کیا کریں گے تو شروع کی بات ہے مزارے کے آخر میں کیا کریں گے تو یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے مزارے کے آخر میں پانچ سیگوں میں پیش لگا دو کے آخر کے پانچ سیگوں میں پیش لگا دو کون کون سا واحد مضکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم اور تسنیا و جمع متکل تو یہ پانچ سیکھیں ان کے شروع میں, میں پیش لگا دو کہ آخر میں واحد مذکر غائب واحد مونَََ غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور تسنیاہ اور جمع متکل یعنی جمع متکلم سے جمع متکلم بول دیا کر تصنیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں جمع متکل ٹھیک ہے تو پانچ سیگوں میں تو آخر میں پیش آتا ہے بھئی باقی تو چودہ سیگے ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہتے ہیں جی سات سیگھوں کے آخر میں نونِ عرابی لگا دو سات سیگھوں کے آخر میں نونِ عرابی لگا دو آپ دیکھیں گے یا پھلو یا فلان ہے یا فلون تب پھل ہے یا فلنا دیکھیے نا بعض سیگوں کے آخر میں نون آ رہا ہے نا نون آ رہا ہے باقی جتنے بھی سیگے آ رہے ہیں سب میں نون آ رہا ہے لیکن ان نونوں میں ہم تھوڑا سا فرق کریں گے ان نونوں میں ہم تھوڑا سا فرق کریں گے کہ جی یہ کون سے نون ہے تو کہتے ہیں سات سیگوں کے آخر میں رابی ہوتا ہے پانچ سیگے تو پیش والے یہ کتنا آگے چار تستیاں کے ان میں نون رابی مقصور ہوتا ہے دیکھے نا مخصور ہے نا یہ فلانے تفلانے تب پلانے تب فلانے اور دو جمع مذکر غائب دو جمع مذکر غائب و مذکر حاضر یہ اور تَ فلونہ یہ تفلونا اور ایک سیکھا کون سا ہے یہ کتنے ہو گئے چار اور دو چھ اور ایک سیکھا کون سا ہے واحد مونس حاضر کا کہ ان میں نونِ رابی مفتو ہوتا ہے تو گویا چار میں نونِ رابی مقصور ہوتا ہے اور تین میں نونِ رابی کیا ہوتا ہے مفتو واحد مونس حاضر کا سیکھا کیا آتا ہے تَ فلینا اچھا جی اور نون جمع مونس جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مظاہرے میں بھی آتا ہے نون جمع مونس جیسا کہ ماضی میں آتا ہے ویسے ہی مظاہرے سے ایسا نا فالنا فالا فعال فالو فعال فالتہ فالنا فالتہ فالتو فالتو فالتو فالتواں فالتن نہ تو جمع مضک مزق... جمع مونس کے جو دو سیکھے ہوتے ہیں اس میں کیا آتا ہے نون جمع مونس آتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے جو نون جمع مونس ہے نا اس کو دنیا کوئی طاقت نہیں وہ کر سکتی تو یہ کیا ہوگا نون جمع مونس ہاں تو چار کے تسنیا والے ہوتے ہیں دو سیکھے جمع مذکر والے ہوتے ہیں غائب اور حاضر والے اور ایک واحد مولس حاضر والا تو ان سات سیوں کے اندر نون عرابی آتا ہے ان میں نون اعرابی آتا ہے اب آ جی مزارِ مجھول بنانے کا قاعدہ بھئی مزار مجھول کیسے بنائیں گے کہتے ہیں اللہ ہم یاد گردانے میں اس لیے پہلے کروا دی تھی اب میں آپ کو وہ کروا رہا ہوں کہ بھئی اب ان کو وہ کرنا ہے علامت مظاہرے کو پیش دے دو علامت مظاہرے کو پیش دے دو دیکھیں علامت مظاہرے کون سی تھی عطئینہ حمزہ تا یا نون علامت مضارے کو کیا کرنا ہے پیش دے دو اگر پیش نہیں ہے پہلے سے اگر پیش ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر پیش نہ ہو تو اس کو پیش دے دو اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو ماضی میں کیا کرتے تھے آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیتے تھے آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دیتے تھے یہاں پہ کیا کریں گے مظاہرے کے اندر آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو باقی حالت بدستور رہنے دو باقی جو ہے نا ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو مظارے مشہور بن جائے گا جیسے دیکھیں یزریبو یزریبو کا کرنا ہے یا علامت مظاہرے اس کو آپ کیا کر دیں ذمہ دے دیں ٹھیک ہے اور آخر سے ماں قبل جو اس کو زبر دے دیں تو کیا ہو جائے گا یزربو باقی کو چھوڑ دیں یس ماں اسے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یوکریم سے کیا بن جائے گا یوکرمو اور کیا بن جائے گا یو سے کیسے ہم بنائیں گے یعنی نا نو عرابی سے کیا مراد ہے یعنی وہ نون جو اعراب کو قبول نون اعرابی ٹھیک ہے نا جو جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کے اندر آخر میں با کے یا فالو کرتے, کرتے ہیں یا فالو میں کیا آتا ہے زما آتا ہے نا زما آتا ہے وہ اعراب ہے نا زما زما کسرا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے کہلاتے ہیں ہاں کے لاتے ہیں ایسے ہی کیا ہوتا ہے یہ جو نونِ عرابی ہوتا ہے نا اصل میں یہ نون نون جو ہوتا ہے نا یہ کیا کہلائے گا کہ جی یہ اس عراب کو حراب کی جگہ کے اوپر یہ نون آ رہا ہوتا ہے اس عراب کی جگہ کے اوپر نون آ رہا ہوتا ہے آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جی کیسے اس کو ہم وہ کرتے ہیں نونِ رابی کی بات آئے گی ساتھ ساتھ ہی یہ کہ یہ بس آپ یوں اس کو بھی یاد رکھیں پھر ہم بتائیں گے یہ گرے گا کیسے لم یا یفل لم یا فلا ٹھیک ہے جو کی جگہ پیارا تو جی اس کی جگہ آئے گا کہتے ہیں جی یہ تنیبو کی ہم بات کرتے ہیں تنیبو ہے نا آپ نے کیا یا کو ذمہ دے دیں ٹھیک ہے یو ہو گیا یو یعنی یو ہو گیا اور آخر سے ما کبل کو ذبر دے دیں آخر سے ماں کبل کو زبر دے دیں تو پہلے کیا تھا یعنی نون کے نیچے کیا تھا زیر تھا اس کو کیا کرتے زبر دے دیں تو کیا بن جائے گا یوج تنبو یوج تنبو تو یعنی کیا بن جائے گا یوج تنو بن جائے گا نا وہ بن جائے گا ہو جائے کی بات مشکل تو نہیں ہے اب آج نظر شہر کی طرف وہی جو شہروں کے وہ کرا دیتے ہیں اچھا پھر انہوں نے کیا تھا فائدہ مضارِ مثبت پر لا لانے سے مزارے منفی بن سے لا یا وہ نہیں مارتا ہے یہ تو ہم نے بات کر لی تھی نظم دیکھیے ہے مزارے کی علامت حرف چار علامت مضار کتنی چار ہیں تا اور یا و نون کو کر شمار ہوتا ہے مجموعہ چاروں کا اتین یاد کر لے دل سے تو اے نور این ہے الف صرف ایک سیگا کے لیے ایسے ہی نون ایک سیگا کے لیے چار سیگوں میں ہے یا عطا صدا آٹھ سیغوں کے لیے ہے تا بنا پانچ کے آخر میں ذمہ دو لگا پانچ کے آخر میں کیا لگانا تھا ذمہ لگانا تھا نون عرابی ملاؤ سات جا سات جگہوں پہ نون عرابی آتا ہے پھر بنا بنانا ہے اگر مجھول کو تم علامت پر ہمیشہ زمہ دو یعنی علامت مضارہ پر ذمہ دے دو برداں آخر سے پہلے دو زبر آخر سے قبل کو زبر دے دو اور باقی رکھو اس کے حال پر لا اگر مثبت مضارے پر لگے بے شک وہ لا رہے وہ منفی بنے یعنی لا اگر آ جائے گا تو کیا بن جائے گا منفی بن جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو یاد کریں پھر ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا سارے کو گردانے بھی ساتھ آ یہ سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں مضارے کے اوپر بہت سی گردانے اب آگے آنی ہیں جیسے لین لم یا فل لئی یا فلا تو اس طرح وہ بنیں گی ساری اس مزارے یاد ہونا چاہیے جی کویشچن پوچھ لیں جو پوچھنا لیں پوشیے وشراخ کا ٹائم کب تک ہوتا ہے اشراق کا ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ بات یاد رکھیے گا جب سورج نکلنے کے بعد نا احتیاطاً یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بیس منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھیں سورج جب نکلے ٹھیک ہے سورج جب نکلے اس کے بعد سے بیس منٹ لیکن اگر کوئی دس منٹ بعد بھی پڑھ لیتا ہے تو پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے کے دس منٹ بعد بھی ٹھیک ہے وہ احتیاطاً بیس منٹ کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے رہتا کب تک ہے یہ رہتا نسو نہار ہے رہتا کیا ہے نصف الحار سے پہلے پہلے جب تک سورج عین درمیان میں نہیں آ جاتا نا اس سے پہلے پہلے رہتا ہے زوال کے وقت سے پہلے پہلے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو پھر آگے وہ کیا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ جی اشراق کا ٹائم اور چاشت کا ٹھیک ہے نا چاشت اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں لیکن یہ دو ٹائم ایسے ہیں کہ ان دونوں کے لیے ہیں. اشراق اور چاشت دونوں کے لیے ہوتے ہیں اشراق اور چاشت دونوں کے لیے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کہا جائے کہ جی یہ اشراک کا ٹائم ہے تو یہ چاشت کا ٹائم ہے اسی لیے بعض نے کہا کہ جی ایک ہی نماز ہے یہ دو نمازیں نہیں ہیں دو, دو نمازیں نہیں ہیں یہ ایک ہی اثر میں نماز ہے اشراق اور چاشت سے مراد ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے بعض یہ کہہ دیتے ہیں اور ہے یعنی ایک وہ ہے اس لیے اس کے اوپر ہم ہم احتیاط ہی کہتے ہیں چلیں جی ایک ڈیڑھ دو گھنٹے تک ڈیڑھ دو گھنٹے تک سورج نکل لیں گے ڈیڑھ دو گھنٹے تک وہ پڑھ لیں اشراک پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر چاش پڑھ لیں لیکن ایک کلیئر کٹ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے تک اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نا دونوں ساتھ تو ایک ٹائم پہ نہ پڑھی جائیں بس ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں نفری نمازیں تو جا ہیں لیکن یہ ایک ہے کہ اس کے لیے ایک ویسے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی کون سے ساتھی کوئی نئے بھی آ ہیں اس میں نئے ساتھی بھی آ ہیں کوئی گردانے یاد کرنی ہیں رٹا لگانے ہیں ٹھیک ہے نا رٹا لگانی ہے جو نئے ہیں ان کے لیے وہ کر دیں ان کو ریکارڈنگز جو ہے نا پچھلی سنیں ریکارڈنگ سنیں ان کو یاد کریں ٹھیک ہے نا دعا تو ثابت ہے جی دعا تو ثابت ہے مسئلہ فرض نماز کے بعد کیا ہے فرض نماز کے بعد کیا دعا اکٹھی دعا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس میں اختلاف ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا کرنا ٹھیک ہے نا اس میں اختلاف ہے لیکن اگر اس کو کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ جی کوئی اس کو لازم نہیں سمجھتا اور دعا کر لیتا تو گنجائش ہے اجتماعی دعا کر لیتے ہیں فرض نمازوں کے بعد سنت کے بعد تو اجتماعی دعا نہیں ہے سنت کے بعد سنتے ہیں پڑھنے کے بعد یہ سارے مل کے اگر دعا کرتے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے ویسے اپنی اپنی انفرادی دعا تو ثابت ہے سنت کے بعد بھی فرضوں کے بعد بھی اپنی اپنی انفرادی دعا ثابت ہے ٹھیک ہے لیکن اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا جیسے امام ایک دعا کر رہا ہے اور پیچھے سارے مقتدی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس کو فرض واجب نہیں سمجھتا اور ویسے ہی وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہی بات بس یہی ہے چلیں جی ٹھیک ہے چلیں پھر السلام علیکم رحمۃ مائک فری ہے جی بس کل تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ خیر و وافیت والا معاملہ فرمائے سفر بھی ہے اور جب سفر کر کے جانا ہی ہے تو یہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہ اس وقت جو ہے اس میں پہنچ بھی چکا ہوں وہاں پر خیر و وافیت کے ساتھ اور قبل کی جو ڈائریکشن کا وہ ہے وہ بھی حل ہو جائے ورنہ پھر دوبارہ یہ ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر بھی بندہ کرے پھر اگر سورج کا معاملہ ہو جائے پھر ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سفر نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ خیر وافیت والا معاملہ فرمائے چلیے السلام علیکم السلام بائک فری ہے